اسلام میں داخل ہو رہے ہیں زندگی باقی تو بات باقی واللہ تعالیٰ اعلم و علمه اتم رب والصلاة والسلام علی و سید المرسلین سیدنا و محمد و علی و اجمعین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 جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ تَوْكَالًا أَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّتَّبَعُوا كَوَلَاكِم بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشِّقَاقُ صدق الله العلي العظيم قال صلی اللہ علیہ بالرعب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ برادران اسلام اللہ بزرگو دوستو بھائی عزیز نوجوان سلسلہ درو سے سیرت نبویا اللہ صاحب حسلات و میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے بلادت باسعادت مبارک سے لے کر فتح خیبر اس کے بعد فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہ حنین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 حالانکہ اللہ پاک نے تو آپ کو مبوس فرمایا پورے عالم کے لیے قلیا الناس انی رسول اللہ جمیا کباب کا اللہ رحمت اللہ علین اور کہیں فرمایا کافت النا سے بشیرا کہیں فرمائے تمزر امقرآ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 جد قیس جو ہے اس کو اور تو کوئی بہانا نہ بنا وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا ہے روم کے خلاف دیہات کا جنگ کا اور روم جو تھے یہ بن الاسفر کہلاتے تھے اور ان کے آنکھیں جو ہے نا یہ پیلی تھیں بجائے سیاہ ہونے کے ہلکا یلو کلر تھا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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تمہارا دین اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں تو میں تیار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نہ جاؤ اسی طرح کئی منافقون نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنائے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا گیا فلاح مزید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 تو ایک آدمی نے ایک آرا بھی تھا وہ اپنا بہت سارا مال لے کے آیا منافک بھی بیٹھے ہوئے تو منافکوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی عجیب آدمی ہے سارے گھر کا مال اٹھا کے لے کے آگے یہ کوئی بات ہے کہ سارا گھر لٹا دو اور خود بھوکھے رہ جاؤ یہ تو رہا کر رہا ہے دکھلا رہا ہے لوگوں کو یہ بھی میں بڑا سخی ہوں کیا دشمن نے اعتراض کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے مقابلے پر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 اللہ کا نام جو چھوڑا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے باقی گھر میں کچھ رکھا نہیں ہے جب آپ نے مانگ لیا ہے تو, جی تو سب کچھ جو میرے گھر میں تھا حضرت عمر کہتی ہے میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر ابا بکر اللہ تجھ تجربہ رحمت کرے بھی کون تجھ سے کون نمبر لے جا اب تجھ سے کون بڑے میں تو پھر بھی آدھا لے گیا ہے نا تم تو سارا گھر اٹھا گیا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 حضور نے تیسری دفعہ اعلان کیا تیسری دفعہ عثمان کھڑے ہوئے نے حضور تیسری تیسری دفعہ تیسی دفعہ،, تیسی دفعہ میری طرف ایک سو اونٹ حتیٰ کہ بعد روایات میں ہے کہ سات مرتبہ اور بعد میں ہے کہ آخر میں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ حصور الف الفی میں ایک ہزار اونٹ بما ساز و سامان کے دو اور اس کے ساتھ سونا چاندی گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی پیش کیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اس کے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 اپنی عدم موجودگی میں کیونکہ حضور تو اب تشریف لے جا رہے تھے غدے کے لیے حضور پاک نے اپنی عدم موجودگی میں امیر بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ استخلف عال المدینہ حضرت نے مدینے منورہ پر آپ کو امیر بنایا کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں امیر ہوں گے نماز معاملات نظام سب آپ کی ذمہ داری ہے ابو بکر عمر عثمان وہ سب حضور کے ساتھ رضوان اللہ علیہ منافقین کو موقع ملا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 اللہ نبی آبادی آپ آب نے فرمایا کہ حضرت علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں اس وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ نے حارون کو دیا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو مسار السلام نے کہا تھا خلقنی فی قومی ان کو خلیفہ بنایا تھا تو میں تمہیں خلیفہ بنا کے اپنا جا رہا ہوں تمہارے لیے کوئی معمولی مقام ہے اما ترزان تخلیفی عالی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 کہیں کوئی دنیا میں کوئی بندہ کوئی باطلہ کوئی قادیانی کوئی مسین القذاب کوئی کزاب پنجاب کوئی دجال پیدا ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہاں حضور کے بعد جتنا نبی ہو سکتا ہے حضور نے وہی درجہ دیا نا موسا علیہ السلام والا جو ہارون کا درجہ تھا حضور نے فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھو لا نبی اب آ میرے بعد نبوت نہیں تم ہارون جیسے خلیفے بنے تھے خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں ہو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 تو لہٰذا انہوں نے اس حدیث سے بھی اپنا مستدل کیا ہے روافت نے اور شیعہ نے کہ دیکھو جی انتمنی پہ منظر تھے ہارونوسا من اور ہارون اور موسا کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں تو ہم نبی اور علی کے درمیان میں ابو بکر اور عبر عثمان کو کیسے فاصل مان لیں تو اس لیے بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا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 خلافت جو ہے وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے وہ کوئی ہندو کا دیوتا دیوی نہیں ہے نہ وہ کوئی سکھوں کا گرو گرودار ہوتا ہے کہ جس کے لیے بس پیشانیوں کا سجدہ اور عقیدت کافی ہو خلیفے کے لیے تو تمکن فل ارض کی ضرورت ہوتی ہے باد اللہ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 کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا انی جا فل سے خلیفہ یاد آؤ <تصفح> تو جعلناک جا اللہ کا انہوں نے بتایا کیا ہے؟ خلیفہ کا نام رکھا حجام کا جو لوگوں کے حجام سے بناتا ہے نا اس کو خلیفہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں تاکہ خلافت اسلامیہ کی توہین ہو سکے انہوں نے ایک ایسے لفظ کو ایسی جگہ چشمہ کر دیا ہے کہ آج بھی انڈو پاک میں آپ جائیں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں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 نہیں وہ تو ہے در انداز اور جو آدمی اپنا کہے کہ یہ میرا ملک ہے میرا حصہ ہے وہ سات لاکھ آدمی رکھا ہوا ہو ہر تین آدمی پر ایک فوجی پیرے پہ, پہ کھڑا ہو وہ حقدار ہے جسے خود انداز مقصد کیا اچھا اب دیکھیں اس میں کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی انڈو پاک ہے نہیں اصل بات کفر و اسلام ہے انڈو پاک کچھ نہیں یہ کیا ہے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 اس لیے بہرحال تو ہر آدمی اپنے اپنے لفظوں سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ سیدہ فاطمہ مریضہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین آپ کے اقرب ترین آدمی رشتے میں کون تھے سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بات ہے کہ آپ نے انہی کوئی خلیفہ بنا اب منافقین کا کردار دیکھیں منافقین نے عبداللہ ابن نے کی ریاست میں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 اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات کی بنا پر پیچھے رہ گئے ان میں ایک تھے ابا خیمہ ان میں بارہ صحابہ تھے وہ حالانکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پیچھے رہیں لیکن اتفاق اقبال نے کہا اچھا جی میں حضور صلی اللہ سم تو کافلا چلے گا نا ہزار تیس ہزار کے آدمی کی رفتار الگ ہوتی ہے اکیلا آدمی اگر چلے تو الگ ہوتی ہے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 تو صحابہ نے جب پڑاؤ کیا تو فوری طور پر صحابہ نے وہاں جو پانی تھا پانی بھرا اور اس سے آٹا بنایا کسی نے کھانا بنایا کسی نے کچھ کیا حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ سم کچھ لیٹ پہنچے جب حضور صلی اللہ, اللہ سلم تو شیف لذے کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا حضور پڑاؤ کیا ہے اور کھانا وانا پکا رہے تمہیں نہیں پتا ابا تعلم ناڈا تو آداب یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا ہے تم اللہ کے عذاب کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہو عجیب بات بھی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 تو سب جانوروں کو کھلا دیا گیا آگے چلے جب اس مقام سے نکل گیا تو صاحب نے کہا صلاح اللہ علیہ انت نامہ ہمارے پاس تو پانی نہیں اور تیس ہزار گلش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ کیا اللہ یا اللہ آپ ہمیں پانی پینائیں ہمارے پاس تو پانی نہیں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 نے بیوی سے کہو کہ سواری تیار کرے سامان تیار کر لے آؤ میں اب اندر آنا بھی نہیں چاہتا. واللہ وہی سے سواری پہ بیٹھا اور سواری دوڑائی اب جناب جب دور سے آتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو کہا تھا کچھ کہ سوار ہے کن ابا خیسما خدا کرے ابا خیسما ہی تھوڑی دیر گزری تو ابا خیسما کہ کوئی گزر نہیں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 حضرت ابھی کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اونٹنی کو چلانے کی چلانے کی لیکن میری اونٹنی اتنی بیمار اتنی بہادر تھی کہ نہیں چلتی تو حضرت عبادر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب حیران ہو گیا کیا کروں پھر میں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا سامان سامان بھی جتنا چھوڑا کر سکتا تھا ممولی سے لے لیا اور پیدل میں اب کو چھوڑتا نہیں ہوں پیدل چلتا ہوں موت تو اللہ کی مرضی اب کافلا تیس ہزار اونٹوں پہ جا رہے ہیں اور ابھی در پیچھے اکیلا پیدل جا رہا ہے اچھا وہ تو رات کے دن پڑاؤ بھی کرتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں لیکن ابھی در کوئی آرام نہیں کر رہا جلد چل رہا ہے کافی دیر کے بعد ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تشریف فرما تھے تو دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا اب ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یار فلاں بندہ لگتا ہے کوئی کہتا ہے فلاں بندہ لگتا ہے حضور نے فرمایا کن اباز خدا کرے کہ اباز تھوڑی دیر گزری کا دے ماں ابھی ابھی ذرا گیا فرمایا کیا ہو گیا کہ اونٹری بیمار ہو گئی آخر میں نے اونٹری چھوڑ دی حضور سل نے فرمایا یمشی وح دہ بھائی امو تو واہدہ واحدا ابو ذر میرا ایسا ہے کہ چلتا بھی اکیلا ہے جب موت آئے گی تب بھی اکیلا ہوگا اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی اکیلا ہوگا یہ تو ہے ادیب کیونکہ حضرت ابھی ذر جو تھے نا یہ بڑے زائد آدمی تھے اتنا آدمی تھے کہ یہ یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ دوسرا کپڑا رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے مقصد کہتے ہیں دوسرا جوڑا حرام بس جو پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے بس اچھا ابھی کھانا بچ گیا ہے کل کے لیے رکھو دیئے بھی حرام ہے کوئی گھر میں کم سے کم خرچہ تو رکھنا ہے ایک مہینوں کہ دیئے رکھنا بھی حرام ہے بس جو اللہ نے دیا ہے کھا لو باقی خیرات کر دو کل کا دیکھا جائے گا اسی لیے حضرت ابھی در رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد اور زہد اور تقوے کو دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں منت کی انہوں نے کہا حضرت ابھی در آپ کے ساتھ کوئی نہیں گدارہ کر سکتا اور آپ اصابی رسول ہیں آپ کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا مہربانی کریں آپ مدینے سے باہر رہے ہیں آپ کے فتوے پر نہیں چل سکتی دنیا حضرت عثمان نے معافی مانگی اور حضرت ابی زر جو تھے ربضہ میں چلے گئے مدینہ منورہ سے دور چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم اکیلے ہیں اور میرے نبی نے کہا تھا کہ یمشی واہ دہو وہ میں نے مرنا بھی شاید اکیلا ہے اسی لیے اب مدینہ چھوڑ کے ربضہ میں آ گیا ہوں جب میں مر جاؤں تو تم مجھے اسلوس اسل دے نہیں سکتی ہو. اکیلی عورت کیا اور ایک چھوٹا غلام ہے میری چار پائی گھسیٹ کے سڑک پہ رکھ دینا علاقہ راستے پہ رکھ دینا کوئی گزرے گا تو جنا پڑھ لے گا تو کوئی جنگل کے جانور کھا جائیں گے چھوڑ دے ٹھیک خدا کی قدرت ابھی دھر فوت ہو گئے فوت ہو گئے اب اکیلے ایک بیوی ہے بوڑھی اور ایک چھوٹا سا غلام ہے بےچارا اس کے بعد جناب ان, نے جو کچھ ان سے بن پڑا کیا اس کے بعد جنادہ کا فنک وغیرہ پہنایا اور حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل قدر قافلہ لے کے گزرے دیکھا کہ راستے پھر نکا آجا. نے کہا من ذرن فبقا عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن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 تو حضرت عبداللہ الرسول نے قافلہ روکا قبر تیار ہوئی جنازہ پڑا اور ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے شان اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو حضور کی وہ بات جو آپ نے غضوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی وہ سچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو تبوک کے ساتھ ہی قریب میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو ایلہ حضور نے حکم دیا خالد کو ان پہ چڑھائی کروں خالد نے چڑھائی انہوں جی نے فرمایا خالد قریب اور, قبیرہ دومت الجندل اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے در دع مت الجندل جو ہے وہ شکار کا بڑا رسیہ اور اس کو زیادہ عادت ہے کہ وہ بکرے وحش ایک تو گائے ہوتی ہے نہیں جو ہمارے یہاں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 اب کنے کی چھت پہ کھڑا ہے وہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا بادشاہ تھا خدا کی قدرت دیکھو کہ بیس پچیس نیل گائے بکر الواش جو ہے نا جی بیس پچیس کا روڑ پورے کا پورا آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے, اور آ رہا ہے اور اس طرح قریب ہوتا جا رہا ہے جدھر ان کا وہ حصن ہے حضرت خاص دور کھڑے دیکھ رہے نے کہا سادہ کا رسول اللہ حضور نے سچ کر میں بکر الواز تو آ گئی لیکن وہ شکاری تو ابھی تک نہیں نکلے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ کہتا ہے دیکھو آج تک تم نے نیل گائے کو کبھی نہیں جانے دیا اتنی نیل گائے جا رہی ہوں بلا کوئی صبر کرتا ہے اس نے کہا صبر کی بات نہیں ہے اب ان کو شکار کرنے جائے خطرہ ہے کہیں خود شکار نہ ہو جائے تو اس نے کہا کوئی نہیں ایسی بات تو نہیں تو بالکل آپ کے قلعے کے قریب جا رہی ہیں ان کو شکار کر کرنے کتنی دیر لگے کہ شکار کرو پھر اندر آ جاؤ نے کہا یہ بات تو وہ جناب اترا اس کا بھائی تھا حسان وہ بھی اترا اور حسان اس وقت ایک ایسے لباس میں تھا کہ اس زمانے میں ریشم و کم خواب کا لباس تھا اور سونے کی تاروں کا اس پہ کام ہوا اب اس نے جب نیل گائے ایسا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ نیل گائے کے قریب آ تو نیل گائے اور ہٹنے لگیں وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں اس جگہ پر وہ نیل گائے ان کو لے آئی جہاں خالد خالی وہ تو اب شکار میں اندھے ہو کے آ گئے نا پیچھے ڈھونڈ میں آ گئے تو خالد نے حملہ کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ حسان قتل ہو گیا بہرحال اللہ اللہ میں دینے پر تو جو اب تم قیدی ہو تمہاری بات کون کہا حضور نہیں بہرحال میں اپنی قوم کا سردار ہوں میری بات جو ہے قوم نہیں ٹال سکتی میں جو فیصلہ کروں گا میری قوم وہی قبول تو اس کی قوم نے بھی قبول کر دیا.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 میرے ساتھ جو صحابی فوت ہو گئے نا ان کے جنت میں جو ناک صاف کرنے کے ربال ہے نا وہ بھی اس سے کروڑ درجے بیٹھے رہے ہیں。کیا دیکھ کیا رہے ہیں یہ کے معمولی چیز ہے اور اس کے بعد ازور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا ہرک روم کو اور اس نے اس میں آپ نے لکھا ہرک روم کو کہ انی جنت ان السماوات والارض اسلم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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی ملاقات کی بڑا لمبا واقعہ حضور کی خدمت میں وہ حاضر آگے وہ بیٹھا تو حضور نے سب سے پہلے وہ سوال کیا آپ نے فرمایا کہ تندوقی تل میری سال تھی بادشاہ نے میرے خط کے بارے میں کیا کیا تنوخی نے کہا بادشاہ نے کہا تھا دیکھنا کہ یہ بات پوچھیں گے پہلی نشانی تو کھری ہو گئی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 اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر آسمان زمین کدھر جائیں گے آئے کدھر حضور نے فرمایا کہ تنوخی اب یہ بتاؤ اس وقت کیا ہے اس نے کہا جی دن ہے تو پھر میں رات کی ہے؟ نے آئی ن ل رات کدھر ہے کل نے کہا تھا کہ حضور رات کا ذکر کریں گے یہ دوسری نشانی بھی تو پوری ہو گئی اس نے ہیرا کا خط دے دیا اور اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ جاؤں آپ نے کہا آ رہے؟ کوئی بات نہیں کیونکہ اب تنوخی یہ کہتا تھا کہ یہ میں کیسے ضرورت کروں کہ حضور سے کہوں کہ بھی کپڑا آپ اتارے میں وہ بہت دیکھنا چاہتا ہوں کاسد ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایک دن رہا دو دن رہا تین دن رہا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا میں تنوخی دہ رہاؤ کتنے دن رہو گے تم کا ہو بادشاہ کے پیغام لے کے آئے ہو تو جا کر جواب نہیں دینا بادشاہ کو نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دینا آپ نے یہ مہر دیکھنا جاتے ہیں چلو یہ دیکھا آپ نے کپڑا نیچے کر دیا اٹھا اور دیکھا مہر کو جب تو اس نے کہا کہ بھئی سادہ کہ میرے بادشاہ نے کہا تو ٹھیک تھا یہ تینوں نشانییں مل گئی انہوں نے کہا حضور اب میں جاتا ہوں اچھا جاؤ اور اچھا اتنی علامات دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو حضور میرے دل میں صداقت تو آپ کی آ چکی ہے لیکن انی من قومی آخر میں ایک قوم کا آدمی ہوں جب تک میری قوم فیصلہ نہ کرے میں اکیلا فیصلہ نہیں کرتا ٹھیک ہے جی واپس آ گیا ہیرکل کو آگے بتایا ہیرکل نے کہا ابنہو نبی خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہیرکل نے اب سارے جرنل سارے بڑے بڑے عمائدین بدنی سول فوجی سب کو بلایا اس نے کہا دیکھو بات سنو اگر میری بات مانتے ہو تو تین باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات مان مانو نے کہا کیا انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اب سب مسلمان ہو کہا کیوں کہا جب وہ اللہ کا سچا نبی ہے سب نشانیاں مل گئی ہیں کوئی ہم تورا تو اولاد انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا وہ آ گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اسلام تو انہوں نے کہا اچھا بات سنو اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جزیا دے دو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 انہوں نے کہا پر جنگ نہ کرے تو کیا کریں آخر کیسے انہوں نے کہا کچھ سلو کا راستہ نکالو جنگ نہ کرو اللہ ان نبی خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے اور نبی سے کوئی جنگ نہیں جیت سک آپ جنگ نہیں جیت سکتے آپ مارے جائیں انہوں نے کہا اچھا ہم تیسری بات تیری مانتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے تو ہیرا نے حضور کو پیغام بھیجا انہوں نے کہا حضور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے آپ کے ساتھ سلو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں آؤ مقابلہ کہا حضور آپ دو سال بیٹھے رہے ہیں جس کہ آپ تبوک میں بیٹھے ہیں بالکل بیٹھے ہیں ہم احترام کریں گے ہم عزت کریں گے ہم جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا آپ نے فرمایا پھر ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی دعوت نبوبت جو ہے وہ عرب سے نکل کے باہر روم تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی دعوت مبارزت دیں اور اگر وہ نہیں نکلتے مقابلے پر تو نہ نکلے ہم, ہم ساری زندگی تو تبوک نہیں بیٹھے رہیں گے ہمارا مقصد حل ہو گیا چلو واپس ودینہ نگر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 لعنہم اللہ ہا میرے بات کی مخالفت کی میں نے کہا تھا کہ پہنچ جائے تو اب انا اچھا پانی جمع کر اسی پانی کو جمع کیا گیا نے, نے ایسی آواز سنی کر راجیسے بجلی کڑک آتی ہے اور اس کے بعد اس سے ایسا چشمہ نکلا ایسا چشمہ نکلا کہ اتنی طاقت سے تو نہر بھی نہیں بہتی حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بد بخت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 آ رہا رہا ہے چیزیں آ رہی ہیں بغات آ رہی ہیں وہ پورا علاقہ جو آباد ہے اسی چشمے کی وجہ سے آباد ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا آج بھی تبوک کا جو وادیاں ہیں مزارے ہیں یہ وہی پانی ہے وہی وشل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے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 مزیفہ وہ آدمی اس کا نام یہ تھا, یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ نام سارے رکھ لو لیکن میں نے کہا کہ کی نہیں کسی کو نہیں بتانا میں نے کہا حضور اجازت نے ان کو قتل کرتل نہ کرو کیونکہ اناسی حد سن محمد یقح بہو کیا اب اللہ کے نبی جو ہیں اپنے ساتھیوں کو کل میں پڑھنے والوں کو بھی قتل کرنے لگے ایسا نہ لیکن حضور نے فرمایا میں نام بتی اسی لیے حضیفہ بن الیمان کو کہا جاتا تھا صاحب سر رسول اللہ حضور کا راج دان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام ان کو تو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا اسی لیے صحابہ بعد میں جب کوئی آدمی مرتا اور اس کا جنازہ آتا تو حضرت عمر سب صحابہ جو تھے کانا حضیفہ حضرت حضیفہ کو دیکھتے کہ اس جنادے پر حزیفہ کھڑا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے یا نہیں کھڑا اگر حذیفہ کھڑے ہیں تو پڑھ لیتے نہیں کھڑا مانا ایک منافع کیا پھر وہ بھی صاحبہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے ان کو پتا کہ حزیفان کو تو پتا اور کسی کو پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ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 وَتَضِيقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْغَدْرِ وَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ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 لا تكون فيه أبدا زمسجد أسلس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه يحبون أن يتطهروا والله يحب المظهرين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 اب جناب جب مالک دکشن فوجی لے کے پہنچا تو یہودی تو قبر گیا انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور نے ہمیں حکم دیا کہ جنا دو یعنی اللہ نے ایسے آلات پیدا کیے کہ منافقوں پہ چوٹ پہ چوٹ ضرب پہ ضرور پڑ اب ان کا راز بھی کھل گیا تو پتہ لگ گیا بے اللہ کے نبی کو تو پتہ لگ گیا ہم نے مسجد کیوں بنائی تھی اور اسی اسنا میں ابھی حضور مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے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 کہا کیا کر رہے میں نے آمدن تو نہیں کیا جگہ رگڑا لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے مالے کیا کر اب مجھے تو نہیں تھا نا جی کہتے میں خیر اونٹ کو لے کے بالکل پیچھے چلا گیا اور پھر میں چھپ گیا کہ ہزور کے سامنے نہ آؤں اب اگر حضور نے مجھے پکڑا مجھے سزا دیں گے تو کافی دیر کے بعد حضور نے مجھے بلایا اب میں کانپتے ہوئے حضور کے سامنے پیش ہوا دو دفا کی نیند تھی لیکن میں نے لہٰذا یہ بدرا لے لو میں قیامت میں بدرا نہیں دینا چاہتا یہ تھے اللہ کے رسول میں نے مارا تھا لیکن یہ لو بی اور یہی میں نے مارا یہی تو مجھے مار لو